چکر لگا رہی ہے تدور ان کی نگاہیں جو ہے وہ چکر لگا رہی ہے ایسے جیسے کہ اس شخص کی کیفیت ہوتی ہے کہ جس پر موت کی کشی تاریخ ہو رہی ہے تو گویا کہ کیا کریں مرحلہ آ ہے ایمان کا دعوی کر چکے ہیں مسلمانوں میں شامل سمجھے جاتے ہیں اب یہ مرحلہ امتحان کا آ ہے یہاں سے بھاگنے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ رائے تہم یونہ کا منل موت سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیٹ نمبر بیس ہے اس میں ہے وہ یقول النزی نامن سورت ان جب ابتدا میں یہ قتال کا سلسلہ شروع ہوا ہے جنگوں کا مرحلہ جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے تو یہ لوگ کہتے تھے کہ اچھا جی کوئی آیت کوئی سورت ایسی نازر ہونی چاہیے جس میں حکم دیا گیا وہ جنگ کا یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے ہیں اپنے طور پر کر رہے ہیں یہ مہم جوئی ہے ان کی یہ ان کا ایمبیشنیس ہے اپنے ایمبیشنس میں ہمیں خامخا جو ہے ہماری جانوں کے لیے آزمائش اور ہمارے لیے خطرات مول لے رہے ہیں اگر ایسی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے سری حکم کیوں نہیں نازل کر دیا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو فیضا الزر سورت المحکمت الز وزوت راسی اور جب وہ سورت نازل کر دی گئی جس میں کہ قتال کا حکم آ گیا اسی لیے سورہ محمد کا دوسرا نام جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم سورت القتال بھی جس میں کہ ہم حکم آ گیا اس میں قتال سے حکم کتال کرتے پہلی آئے ہوتی جو کہ سورہ حج میں ہے ابھی صرف جنگ کی اجازت تھی لیکن اس کے بعد پھر وہ جنگ فرض کی گئی وہ تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور تمہیں وہ بڑی گراں گزر رہی ہے ناگوار ہے وہ آسان تکرہ شعین خیر النق وہ شر یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں تو یہاں بھی دیکھیے وہی تشریح ہے فیضا انضرت صورت المحکمت الم فی الحل کے تال ہو فی قلو میں ہی مرد الگ نظر المشی من الموت تو اب وہی لوگ جو بڑے بڑھ چڑھ کر کہہ رہے تھے کیوں نہیں یہ آئے کیوں نہیں اتر قرآن میں کیوں نہیں نازل ہو جاتا حکم کے تال جب وہ نازل ہوگی ہو اب کیا کریں بے بس ہو گئے تو اے نبی جب وہ صورت ہم نے نادل فرما دی تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اس شخص کی نگاہ ہوتی ہے جس پر موت کی کشی کاری ہو رہی وہی یہاں پر بھی لفظ آیا ہے فیضا جال خوف اور ندی یقشا فیضا ذہب الخفی اور جب وہ خیر جو, جو خطرے کی حالت تھی وہ زائل ہو گئی جبکہ وہ معلوم ہوا کہ اب لشکر تو چلے گئے وہ جو امتحان تھا بادل چھٹ گئے آزمائش اور ابتلاح کا مرحلہ گزر گیا تو سنق حکم میں تو اے مسلمانوں وہ تو پر بڑھ چڑھ کر چڑھائی کر رہے ہیں جس کو ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں کینچیوں کی طرح ان کی زبانیں چل رہی ہیں حدا حداد یعنی السنت انہداد لوہے کی زبانیں یعنی جس طرح ہمارا محاورہ ہے کہ یہ زبان کینچی کی طرح چل رہی ہے تو اس طرح سے اب پہلے تو ان پر غشی تاری ہو رہی تھی اس خوف کی وجہ سے اس امتحان کی شدت کی بنا پر ان سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا لیکن اب جب کہ وہ خطرہ ٹل گیا ہے تو اب جو ہے بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہے ہیں باتیں بنا رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ اب آرگو کر رہے ہیں تو اس طرح جیسے کہ قیدیوں کی طرح ان کی زبانیں چل رہی ہیں سلحوکم میں السنت اشی حقن الخیر <عَلَلْخَيْر> اس لیے کہ اب جو خیر ملا ہے جو مال غنیمت ہے اب اس پر وہ چاہتے ہیں کہ بڑا سے بڑا حصہ جو ہے لائنس شیر انہیں مل جائے بہرحال وہ لوگ تھے تو اپنے اپنے جو بھی گھرانے تھے انسار کے ان کے چودھری لوگ تھے عبداللہ ابن اوبئی بہت بڑا چودھری تھا خدرت کا سب سے بڑا سردار جس کو کہ بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اس قبائلی معاشرے میں ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں کا کی حیثیت زیادہ ہوتی تھی اور ویسے بھی آپ کے علم میں ہے کہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں ان میں بھی ایک جو مصرف ہے وہ یہی ہے وہ اللہ فت القلو کہ جن لوگوں کے دلوں کو کچھ نرم کرنا مقصود ہوتا ہے جن کی مخالفت کی چاہے ضرورت ہوتی ہے کہ کمی ہو جائے تو انہیں کچھ زیادہ دے دیا جائے مال میں سے مال غنیمت میں سے یا زکط کے امبان میں سے تو اب وہ زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کے لیے اس خیر میں سے اس مالے غنیمت میں سے اب بڑھ چڑھ کر باتیں بنا رہے ہیں یہ ہے ان کا تذاد جو ہے جب اندیشے کا وقت تھا صورت یہ تھی کہ جیسے کہ موت کی گشی تاری ہو رہی ہو اور جبکہ وہ اندیشہ ٹل گیا خطرہ چلا گیا اب بادل چھٹ گئے اب ان کا حال یہ اے لم یہ ہے فیصلہ حاصل یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں ایمان لائے ہی نہیں ایمان سے محروم ہے ایمان حقیقی جو ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہے فاحب اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام امال حق کر دیے عکارت کر دیے یہ اعمال کون سے نمازیں تو بہرحال پڑھتے تھے عبداللہ ابن ابئی کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز خط دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے یہ کھڑا ہوتا تھا اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے چونکہ سردار تھا تو اپنی موتبری اور چوتراہٹ ظاہر کرنے کے لیے کھڑا ہو کر کہتا تھا مسلمانوں غور سے بات سنو یہ اللہ کے رسول ہیں ان کی بات توجہ سنو تو اصل میں مقصد ہوتا تھا کہ اپنی اہمیت ظاہر ہو جائے غزوہ احد کے بعد بھی جب وہ اس نے کھڑے ہو کر یہ بات کرنے کی کوشش کی تو پھر صحابہ نے کہا کہ یہاں سے ہٹ جاؤ تمہارا وہ مقام نہیں ہے کہ تم کھڑے ہو کر یہاں پر یہ بات کرو تو بہرحال ان لوگوں کی جو صورت تھی اپنی اپنی حیثیت تھی اس کے اعتبار سے جو بھی نیکی کے کچھ آواز انہوں نے کیے تھے نمازیں پڑھی تھی روزے رکھے تھے یا کبھی جھوٹ موٹ کو کوئی انفاق بھی کیا ہوگا کچھ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ اپنا مال بھی دیا ہوگا سب ان کے امال ہفت ہو اس لیے کہ ثابت ہو گیا ایمان ہے ہی نہیں اور کوئی عمل ایمان کے بغیر اللہ کے عام مقبول نے لہذا اس کا جو منطقی نتیجہ ہے صاحب اللہ عام کان ازال کا اللہ ہے یسیرا عام آدمی سوچے گا بڑے بڑے عمل ہیں ان کے بڑی نیکیاں انہوں نے کمائی ہیں نیک روزے رکھے ہیں نمازیں پڑھی ہیں کہاں چلی جائیں گی نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں معاملہ یہ ہے جیسے کہ آپ کو ریاضی میں پتا ہے زیرو سے ضرب کھائے گی تو بڑی سے بڑی رقم زیرو ہو جائے گی اسی طریقے سے جہاں ایمان نہیں نفاق ہے اس کے ساتھ جو بھی نیکی انہوں نے کی ہو دنیا میں بڑے بڑے کام کیے ہو خیرات کے کام کیے ہوں فاؤنڈیشنز بنا دی ہو اور جو بڑے ادارے قائم کر دی ہوں اگر ایمان نہیں ہے تو وہ ہر شے زیرو سے ضرب کھا جائے گی مکان ازالکان اللہ اب دیکھیے ان کی بستنی کا جو عالم ہے اس کا ایک اور نقشہ کھینچا جا رہا ہے یہ سبون لہذاب لب ابھی ان پر یہ خوف تاری ہے کہ یہ احساس ہے ان کا کہ ابھی وہ لشکر گئے نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ پھر پلٹ آئیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی جنگی چال چلی ہو ذرا سا پیچھے ہٹ کر ہمیں بے خبر کر کے پھر ایک دم حملہ کرنے کا ایک دم ہجوم کرنے کا کوئی پروگرام ہو تو وہ جو ان کے آساب ہیں ابھی ان میں اتحس موجود ہے یہ سبون لم لبو انہیں یہ گمان ہو رہا ہے کہ یہ لشکر اتنے بڑے لشکر تھے بارہ ہزار کا لشکر تھا یہ کیسے چلے گئے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ان کی کوئی جنگی چال ہو وہی آتے رحزاب یدو بادو ر فل آراب یسلول اور اگر کہیں وہ لشکر واقعی پلٹ کر آ جائیں تو پھر ان کی بڑی آرزو ہوگی خواہش ہوگی کاش کہ ہم اس وقت مدینے میں نہ ہوتے اور جو بھی موقع ہمیں ملا تھا اسے مدینے سے نکل کر بادیا نشینوں کے پاس کہیں چلے گئے ہوتے صحرا میں کہیں چلے گئے ہوتے اور وہاں یس النا نمبا وہاں سے اے مسلمانوں تمہاری خبریں جو ہیں وہ پوچھتے رہتے کیا ہوا مدینے میں واقع کیا صورت ہوئی نتیجہ کیا نکلا یہ جو ہے اونٹ کس کروٹ بیٹھا کون سا پڑا بھاری رہا تاکہ چونکہ سارا معاملہ کیلکولیٹنگ مائنڈ کا ہے ساری سوچ دنیا سے متعلق ہے اور ہر معاملے میں دنیاوی مفادات اور دنیاوی مستحق یہی فیصلہ کو نہیں تو اس حوالے سے منافقین کا طرز عمل یہی ہے کہ حسرت سے کہیں گے کہ کاش یہ جو وقت ملا تھا ان لشکروں کے آنے سے یعنی جانے اور واپس آنے کے درمیان کاش کہ ہم یہاں سے نکل گئے ہوتے اور جہاں کر کہیں بادیاں نشینوں کے ساتھ بدوؤں کے ساتھ کہیں صحرا میں اپنی جان بچانی ہوتی اور وہاں سے ہم خبریں لیتے رہتے یسرون عالم بائے کو ولاقانو فی کو ماں قاتل اللہ قطیلا قلیلہ اور اگر یہ تمہارے ماں رہتے بھی تو اے مسلمانوں یہ تمہارے ساتھ ہو کر جنگ میں حصہ نہ لیتے مگر ایسے ہی دکھاوے کے لیے بہت ہی تھوڑا نہ ہونے کے برابر اب وہ آیت آ رہی ہے اور یہ آیت اس اعتبار سے جس کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے اس کے حوالے سے میری ایک مفصل تقریر اس پر موجود ہے جو یہ سلسلے باردر سے قرآن کی زمین میں صرف اس اگلی آیت پہ میں نے ایک مکمل تقریر کی تھی اور پھر وہ کیسٹ سے اتار کر شائع بھی کر دی گئی اس و رسول کے عرمان سے یہ آیت جس کانٹیکسٹ میں آئی ہے نقد کان الکم فی رسول اللہ اس وقت الحسن آخرہ بزا کروں یہ آیت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس کا پہلا حصہ جو ہے یہ سیرت کی تقاریر کا ہمیشہ عنوان بنتا ہے نقد کان الکم فی رسول اللہ اس وقت لیکن یہ کہ عام طور پر آج ہمارے ذہنوں میں اسوا کیا ہے مثلاً وشواق جو ہے یہ اسوا ہے یا یہ کہ اپنی شلوار ہو پاجامہ ہو وہ ٹخنے سے اوپر ہو یہ اسوا ہے یہ چیزیں بھی ہیں ان کی نفی نہیں ہے لیکن اصل عثوا کون سا ہے وہ یہاں ثابت ہو رہا ہے وہ طرز عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلبۂ احساب میں ظاہر ہوا ہے یہ ہے عثمۂ رسول وہ صبر وہ مساورت وہ استقامت وہ جان کی بازی کھیلنا ہر وقت جو ہے حضور اور آپ کے صحابہ جو ہیں گویا کہ جان ہتھیلی پر لیے ہوئے ہیں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اللہ کا بول بالا کرنے کے لیے اللہ کے قدمے کی سربلندی کے لیے جو قربانی جس کا بھی مرحلہ آ رہا ہے وہ دے رہے ہیں یہ ہے اسوہ لیکن ہم نے اپنے ذہنوں میں سنتیں رسول وہ بھی سنتیں وہی ہیں بس وہ جو کچھ عبادات سے متعلق کچھ سنتیں ہیں یا یہ کہ لباس سے وضاحت سے متعلق کھانے کا انداز کیا ہو یہ ہے پانی پینے کا کیا انداز ہو یہ چیزیں ہیں اس رسول کے عنوان سے جو ہے یہ چیزیں ہیں جو ذہنوں میں آتی ہیں لیکن یہ قابل غور ہے کہ اس رسول والی آیت کہاں آئی ہے رقط کان القلفی رسول اللہ اس وقت ان یہ ہے اس وسانا یہ ہے عمدہ مثال یہ ہے تمہارے لیے ماڈل جس کو امیٹیٹ کرنا تمہارے لیے ضروری ہے جس کی کہ گویا کہ پیروی کرنا حتل امکان اس, اس پر پورے اترنے کی کوشش کرنا یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے جیسا کہ میں پچھلی نشست میں بتا چکا ہوں کہ بعض صاحبہ نے جب یہ شکوہ کیا ہے کہ بھوک سے اور فاقے سے یہ عالم ہے کہ ہم نے پتھر باندھے ہوئے اپنے پیٹوں سے تو حضور نے اٹھا کر اپنا کلتا مبارک دکھایا تو وہاں بھی دو پتھر باندھے ہوئے یہ اس و رسول کہ آپ اس جد و جوہد کے اندر اس پوری جو بھی کشمکش ہے جو کشاکش ہے اس میں شریک ہے قصبے عہد میں آپ بھی زخمی ہوئے ہیں آپ کا خون بھی جو ہے وہ مٹی میں جذب ہوا ہے تو یہ اصل میں یہ جد و جوہد جیسے کہ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں اس کی تذکرہ جائے کہ سب سے دائن سنت حضور کی کہ جیسے ہی وہی کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے لے کر اور آخری سانس جو اس دنیا میں آپ نے لیا ہے اس میں مسلسل جس سنت پر آپ عمل پیرا رہے ہیں وہ دو سنتیں ہیں سنت دعوت اور سنت اقامت نی جن میں کوئی شک نہیں کوئی لمحہ نہیں آپ کا کوئی شب ایسی نہیں کہ جو اس سے خالی گزری ہو کوئی دن ایسا نہیں کہ جو اس سے خالی گدری ہو سنت ساپیدہ سنت مستقلہ سنت دائمہ وہ تو یہ سنت ہے لیکن ہمارے ہاں سنت کا جو تصور ہے وہ جو ظواہر کے ساتھ مظاہر کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ وابستہ ہو کر اور پھر انسان اس قدر مگن ہو جاتا ہے اتنی اس کے اندر سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں وہ سارے کی ساری سیٹسفیکشن کہ جس کو میں کہا کرتا ہوں سو لو یہ جھوٹا فریب ہے جو انسان اپنے آپ کو دے رہا ہوتا ہے یہ اپنے آپ کو در حقیقت اس طریقے سے انسان مطمئن کر رہا ہوگا حالانکہ سنت رسول تو ہے سب سے بڑی سنت دائم سنت تعم سنت, سنت جس پر مداومت ہوئی ہے پورے جو بھی برس ہیں آپ کے وہی کے آغاز کے بعد سے لے کر اور آخری لمحہ جو زندگی کا اس دنیا میں ہے سنت دعوت و تبلیغ اور سنت جہاد اور قطار فی سبیر اللہ یہ ہے سنت رسول اور اس میں اسوہ نکھر کر آ رہا ہے اس میں آپ کی شخصیت کے جو روشن پہلو ہے تو اس سلسلے میں یہ آیت آئی ہے اس لیے اس کو اصل میں اس کے اصل کانٹیکس کے حوالے سے سمجھیے لقد کا نقم فی رسول اللہ اس وقت نہ لیکن اس آیت میں جو اہم دونوں کات ہے ہم کیا ہیں نمن کا نا یلج اللہ خر مزکر اللہ کثیر اس کا جو تقابل ہے اس آیت سے ہے کہ قرآن مجید ہودل لناس ہے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے سامان اس میں موجود ہے لیکن بل فیل خدل علمکین ہے استفادہ وہی کریں گے جن میں کوئی تقوا ہے کچھ خدا ترسی ہے خدا قوفی ہے آخرت کا خیال ہے آخرت کی باز پرس کا خیال ہے اگر یہ خیال ہے تو قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھائے گا انسان ورنہ بھینس کے آگے بین بچتی رہے گی کچھ اس سے حاصل نہیں پورا پورا قرآن پڑھ جائیں گے پوری پوری تفصیلیں لکھی جا سکتی ہیں آخر مستشقین نے لکھی ہے پورے پورے قرآن مجید پر جو ریسرچ ورکس ہوئے سب کچھ ہے وہ ہدایت منکشی نہیں ہوئی علم کے جو ہے امبار کے امبار جو ہے وہ کے ذہنوں میں موجود ہیں لیکن یہ کہ اس سے وہ ہدایت جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکی تو حدل ناس ہے اپنی جگہ لیکن حدل للمتقین ہے عملی اعتبار سے وہی بالکل بات یہاں ہے کہ حضور کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم اور رات کی شخصیت مبارکہ کا ویسے تو اس میں قابل ہے اور واقعہ یہ ہے کہ حیران کن ہے یہ بات یہ بھی میرے نزدیک حضور کا موجودہ کہ جتنی مختلف حیثیتوں کا انسان تصور کر سکتا ہے وہ ساری حیثیتیں حضور کی زندگی میں موجود ہیں اسوا بحثیت مبلغ اسوا بحثیت دائیں اسوا بحثیت سپ سالار اس وا بحثیت حاکم وقت اسوا بحثیت قاضی القدا اسوا بحثیت امام اسوا بحثیت خدیم اسوا بحثیت مربی بحثیت متقی گویا کہ جتنی بھی حیثیتیں دنیا میں ہو سکتی ہیں انسان کے لیے وہ تمام کی تمام حیثیتیں آپ کو حضور کی سیرت میں جمع آئی اتنا پینوریمک زندگی کے اندر اس قدر جامع شخصیت جو ہے اور وہ اسی لیے ہے کہ ہر انسان کو اسوہ مل جائے ہر انسان کے لیے ایک جو ہے ہدایت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کو اپنے لیے بھی کوئی جو ہے اسوہ اور قابل عمل سنت جو ہے وہ مل جائے لیکن بہرحال جو اس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے اس, اس میں سے فائدہ اٹھائیں گے وہی لمن کانا یرج اللہ والیوم ال آخرہ وزکر اللہ جو لوگ کے اللہ کے امیدوار ہیں اللہ سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں یعنی سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہوگا تبھی اس سے کوئی امید انسان لگائے گا والیوم ال آخرہ اور آخرت کے پچھلے دن کے امیدوار ہیں باس بادل الموت پر یقین رکھتے ہیں یقین ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور اللہ کے حضور میں حاضری ہے وہ زکر اللہ کثیرہ اور جو یاد کرتے ہوں اللہ کو کثرت کے ساتھ صرف وہی ہوں گے جو اس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کر سکیں ورنہ ہو سکتا ہے سیرت کے موضوع پر دھواں دار تقریریں بھی ہو رہی ہوں سیرت کے موضوع پر دو دو والیومز میں کتابیں بھی لکھ دی جائیں بنگمری واٹ نے آخری کتابیں لکھی ہیں محمد اٹ مکہ محمد اٹ مدینہ لیکن یہ کہ وہ اسو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ نہیں کر سکا معلومات کا تو ذخیرہ موجود ہے اب بار ہے تو معلوم ہوا کہ یہ تین شرطیں ہیں قرآن سے استفادے کے لیے ایک لفظ آیا ہے حدل المتقیم اور یہاں پر اسوئے رسول سے استفادے کے لیے لقت کا نق الفی رسول اللہ عسوت الحسن لیکن تین شرطیں نمن خان یرج اللہ کرولہ تثیرہ اب وہ آئے تابے جس کا ترجمہ ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں کہ وہ آپ کنٹراسٹ دیکھیے ایک ہی سچویشن ایک ہی صورت حال رد عمل مختلف یہ بہت اہم بات ہے اسی کو ہم کہیں گے وہ سبجیکٹوٹی ایک ہی چیز کو آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں لیکن میرے ذہن میں اس کی کوئی اور تصویر بن رہی ہے آپ کے ذہن میں کوئی اور تصویر بن رہی ہے ایک ہی سچویشن ہے جس سے کہ اہل ایمان کو سابقہ پیش آیا منافقین کو سابقہ پیش آیا ان کا رد عمل ایمان کی وجہ سے کیا ہے ان کا رد عمل لفاق کی وجہ سے کیا ہے وہ چیخ اٹھے ماں بادن واہ و رسول و اللہ عرورا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے جھوٹے ثابت ہوئے دھوکہ دیا گیا سب باغ دکھا کر بڑھوا دیا گیا اور اہل ایمان کا کال کیا ہے ال رال وا وہی لشکر ہے وہی فوجے ہیں وہی فوجیں ہیں وہی جنوج ہیں وہی اندیشے وہی خطرے پورے کے پورے ہیں لیکن جب انہوں نے دیکھا ان فوجوں کو کالو ہاگا ماں بادن واہ و رسول یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اس کے رسول نے صد اللہ رسول بالکل سچ کہا تھا اللہ نے بھی اور اس کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مزاد ہوں اللہ تسلیمان یہ ہے اصل میں وہ جس کو میں نے اس سے پچھلے سبق کے دوران ارض کیا تھا کہ ابلا یبلی ابلا جو آتا ہے بلا یبلو اور ابلا یبلی ابلان اور پھر ابتلا باب افتعال سے اس میں باب افعال سے جب آتا ہے ابلا اس کے معنی ہوتے ہیں امتحان میں ڈال کر کسی میں جو مخفی خیر ہے اسے اجاگر کر کے سامنے لانا ظاہر بات ہے اہل ایمان کا ایمان نکھرے گا معلوم ہوگا جو میں نے الفاظ استعمال کیے تھے ہُو قوم کتنے پانی میں ہے یہ حقیقت کھلتی ہے امتحان اور آزمائش اور اطلاع سے تو اہل ایمان کا ایمان اور اجاگر ہوتا ہے اور نکھرتا ہے ان کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ یہ وہ آیات ہے کہ جو ایمان کی بحث میں بھی ہم نے کوٹ کی تھی کہ ایک موقف یہ ہے کہ ایمان یزید و انکس اور ایک یہ بھی ہے یزید و لا کس تو اس موقف کے حق میں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہو تو یہ, یہ اور بھی مقامات ہیں لیکن یہاں بھی یہ مقام بھی ہے زادہم دم اللہ ایمان و اسلیمہ وما زادہم اللہ ایمان و اسلیمہ ان کے تو ایمان ہی میں اضافہ ہوا ہے ان کی تسلیم و رضا کی کیفیت اور راسخ ہو گئی اور گہری ہو گئی ان میں تابے داری اور اطادشاری کا جذبہ اور گہرا ہو گیا من المو رجال صدقوا ما محدود اللہ علیہ اہل ایمان میں وہ جوا مرد ہیں وہ ہمت والے ہیں کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا جو عہد انہوں نے اللہ سے کیا تھا صدقوا ما اکواحد اللہ علیہ انہوں نے جو وعدہ کیا جو عہد کیا تھا احد اللہ علیہ انہوں نے نبھا دیا پورا کر دیا اپنا سچ ثابت کر دیا وہ منہ نہ منہ ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے یعنی جان دی دی ہوئی اسی کی تھی وہ گویا کہ اپنا قرض ادا کر چکے اللہ تعالیٰ سے جو منت مانی تھی وہ منت پوری ہو گئی لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ حضور نے بعض صحابہ کو ان کی زندگی میں کہا غالب حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ یہ تو اپنی غزا نہبا ہو یہ تو اپنی نظر پوری کر چکا یعنی وہ صحابہ کے جو ان امتحانات میں سے گزرے غزبہ حضرت سادی وقات اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کا جو معاملہ رہا تھا حضور کی حفاظت کے زیمن میں تو سزا ثابت ہو گیا کھل گیا وہ تو گویا کہ ان کا ایمان سرٹیفائیڈ ہے تو وہ تو اپنی نظر گزار چکے اپنی نظر پوری کر چکے اپنی منت جو ہے پوری کر چکے منہ من قضا بہو اور من ہم اور ان میں وہ بھی ہے جو انتظار میں ہے کب ہماری باری آئے کب ہم بھی سبک دوش ہو جائیں یہ دس بڑا پیارا ہے سبک دوش یعنی یہ کندھے ہلکے ہو جائیں درد اللہ کی راہ میں کٹے اور یہ کندھوں کا بوجھ جو ہے یہ اترے سبک دوش ہو جائیں کہ ہمارا کندھا ہلکا ہو گیا آپ اس کو ذمہ داری کے حوالے سے بھی کہیے کہ ایک ذمہ داری ہے جب ہم نے دعویٰ کیا ہے ہم اللہ پر ایمان لائے اللہ کے رسول پر ایمان لائے کہ ذمہ داری کا بوجھ آ گیا ہے تو اگر کوئی مرحلہ ایسا آئے کہ ہم اس میں سچے ثابت ہو جائیں تو گویا کہ سبک دوش ہو جائیں اپنی ذمہ داری سے و دوش ہے سر جس میں ناتواں پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و سنا کے لیے بڑا پیارا چیل تھے کہ اگرچہ جس میں ناتواں ہے اور یہ سر جو ہے یہ اس کو اٹھانا بھی ان کندھوں کے لیے بھاری ہے و دوش ہے سر جس میں ناتواں پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و سنا کے لیے یہ بوجھ ابھی ہم نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ کبھی تیرا خنجر اور تیری تیرا جو ہے کوئی نیزہ جو ہے وہ آئے اور اس کو لگے اس کے لیے ہم یہ بوجھ اٹھائے پھر رہے ہیں جب کبھی وہ مرحلہ آئے گا ابن ہوم من قدا نہ بہ ابن ہومین مما بد اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی ان کا جو عہد تھا پورا کیا نبھا دیا قول میں پورے اتنے کہیں اس کے اندر انہوں نے تبدیلی نہیں کی لے اللَّهُ الصَّادِقِينَ صدقہ تاکہ اللہ تعالی یعنی اس پوری صورتحال کا نتیجہ کیا ہے یہ گویا کہ سمپ کرنے والی آیت ہے اس کے بعد یہ آیت جو ہے وہ وہ اگر موقع ہوا تو انشاءاللہ اگلے درس میں پہلے اس کو ہم پڑھ لیں گے لیکن اس پر ہمارا آج کا درس ختم ہو جائے گا یہ امتحان آزمائش ابتلا اس کا مقصد کیا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دینا اہل ایمان علیحدہ ہو جائے منافقہ علیحدہ ہو جائیں تاکہ اب یہ لے جو آیا ہے یہ لام آقمت جو ہے نتیجہ کیا نکلے گا اس پوری صورتحال کا فرمایا لاہقین صدقہ منافقین انشا و یتوبال تاکہ اللہ تعالی بدلہ دے سچوں کو ان کی سجائی کا تو جو یہ فرمایا کہ سدا پاحد اللہ لے انہوں نے تو سچا کر دکھایا اپنا عہد جو اللہ سے کیا تھا تو اب اللہ تعالی تعالیٰ صد دے اللہ جنہوں نے سچ ثابت سا کر دکھایا اپنی بات کو اللہ تعالی انہیں جزا دے گا ان کے صدق کر وہ منافطین ان شا اور یطوبہ لیں اور عذاب دے اور سزا دے منافقین کو اگر چاہے یا ان کو توبہ کی توفیق دے دے ان پر عنایت فرمائے انہیں واپس آنے کی رجوع کرنے کی اصلاح کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے یہ نوٹ کر لیجئے کہ ابھی یہ یوں سمجھئے کہ مدنی دور کا یہ نصف ہے پانچواں سال ہے نوے سال میں جا کر غزب تبوب کے موقع پر جو پھر آیات نازد ہوئی ہیں سورج توبہ میں وہاں گویا کہ جا کر دروازہ بند کر دیا گیا منافقین کے ساتھ یہ تدریری معاملہ ہوا ہے لیکن ابھی ان کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے ابھی واپس آؤ تو آ جاؤ ابھی اصلاح کر سکتے ہو تو کر لو ابھی اپنی رویش کو درست کر سکتے ہو تو کر لو لہذا ایک امید کی کیفیت باقی رکھی گئی ہے لیکن پھر وہ وقت آیا ہے سورہ منافقون میں بھی وہ آیت اور پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرمائے گا ثواؤ نہ ہی مستقفرتا رہوں امل تستخر رہوں نہیں افراد معاف رہوں اور سورہ توبہ میں بھی وہ آیت آئی کہ ان تس تقصر نہ من رتم دئی اکثر اللہ الحم اگر آپ بھی ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے ان کے لیے کبھی کب اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں فرمائے گا لیکن ابھی ایک دروازہ کھلا رکھا ہے اللہ چاہے تو انہیں فوری طور پر عذاب دے دے سزا دے دے ابھی پکڑ لے اور چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے دے ان اللہ کالا غفور اور رحیمہ یقین اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے بخشنے والا ہے رحم فرمانے والا ہے بارک الله لي و في فی العظيم العظیم و نفعنی و یاکن